فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ضغره فسوف وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا صلق الله العبين بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه في جميني فأما فسق من جو کوئی او دیا دیا گیا آپ صرف نہو پڑھ رہے کتنا پڑھ لیا آپ نے صرف نہو علم سرف پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے آپ سب کا علم و صرف اور نہو کتنی آپ نے آٹھ منصوبات مجرورات پڑھ لیے جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وہ نہیں پڑھے اچھا علم اللہ میں کو منصوبات نہیں پڑھے ابھی تک یا کون سا سی ہے اوتیا اوتیا کون سا سی ہے کون بتائے گا اوتیا پہ حساب نے پڑھ لیا اوتیا کون سا سیڑھا ہے واحد مذکر مجرل ٹھیک ہے ماشاء پڑھ لیا آپ نے اب انشاءاللہ شاء اللہ آہستہ آہستہ سرف کی باتیں بھی ہوگی انشاءاللہ یہ کون سا سیوا ہے کون سے باپ سے ہے ٹھیک ہے انشاء اللہ اوتیا امامنتیاتیا مجر کا سوا کتاب امان ناما بیمینی دائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ کے ساتھ من اوتیا کتابینی پھر جس کا نام ہے امان اس کے دائیں ہاتھ پر دیا جائے گا اوتیا دیا جائے گا مجبور کا سوا اوتیا دیا جائے گا کتابہ اس کا نام ہے امان بیمینی ہی دائیں ہاتھ میں تو پھر کیا ہوگا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ صوفا یوہا سب حساب صوفا قریب باب محساب لینا اور اس کی خاصیات آپ پڑھیں گے خاصیات خصوصیتیں ہوتی ہیں ہر باغ کی تو یہاں پر باب مف شرکت کے لیے شرکت کے لیے محل شرکت کے لیے تو فصع کا سب حساب یسی و قریب اس سے حساب لیا جائے گا یوحا سب مزار مجھول واحد مذکر غائب کا سیرہ ہے حسابن حسابن حساب حساب حساب یسیر آسان حساباً مستر ہے اور مقول مطلق ہے ابھی آپ نے مروقات نہیں پڑے تو یہ مقول ہے تو فصو پر یوح سب حساب یسی تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا صوفہ جب مزارے پر آتا ہے نا مزارا یہ جو ہر سب کے اوپر سوفا کا لفظ آتا ہے تو اس کو قریب کر دیتا ہے سمجھ میں آگے ویم کا لیبو انقلاب کلیبو انقلابا باب انتحال سے ہے قلیبو واحد ذکر غائب کا سی گابو لوٹنا اس کا مانا ہوتا ہے لوٹنا واپس آنا پیم کلیبو اور واپس لوٹے گا اللہ اپنے لوگوں کے پاس اہل اپنے لوگوں کے پاس جو اس کے اپنے لوگ ہیں مسرورا خوشی کی حالت میں مسرورا خوش ہو کر آئے گا اس میں مقبول کا سیغا ہے مسرورا اس میں مقول خوش کرنا بابنا سر سرو سے فوائدہ پڑے گا خوش ہو کر آئے گا كتابا اور باقی جس کو نام اعمال دیا جائے گا ورا کیا من پیچھے پشت پیچھے سے پیچھے سے نام جب کو دیا جائے گا وہر پیٹ کو کہتے ہیں اس کی جمع اصہر وغیرہ جمع آتی ہے باب نسارا یم سے اور سمی آتا بھی آتا ہے سمے آسے ہو تو اس کا مانا ہوتا ہے پیٹھ میں شکایت ہونا کوئی شکایت ہو پیٹ میں اور فتح سے بھی آتا ہے اس کا مانا ظاہر ہونا سے ظاہر ہونا یتو ظہر یا ظہر ظاہر ہونا ظہر یا مضبوط پیٹھ والا ہونا سمے آ یا پیٹھ میں شکایت کا ہونا یہ مختلف ابواب سے آتا ہے یہاں تو تو پر یہ باہر آگ نہیں پڑھے پہلے حصے کے اخیر میں ابواب ہیں چلیں ابھی بابوں کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے باب کو چھوڑ دیتے ہیں جی تو جس کا نام ہے آمان اس کے پولی پیٹ پیچھے سے دیا جائے گا تو کیا ہوگا سو روپیہ دوڑو رو روپیہ دوڑو ڈھائی دوڑو بھاگ نسارا یار شروع سے پکارے گا تو پکارے گا وہ سبرا موت کو سبرا ہلا موت يدعو تو وہی کا سب جب جہنمیوں کو جہنم کے تنگ مقام پر ڈالا جائے گا متانند وہ پے مرتبہ نہ صرف موت ایک مرتبہ آئے گی بار موت نہیں آئے گی ویسلا سائی راخل ہوگا یس لائی اسے بھی سے ہے ویسلا داخل ہوگا دو زخ میں داخل ہوگا سائی رات کو کہتے ہیں آپ کو جہنم مراد ہے یہاں پر تو وہ جائے گا ان کا مسرو رو تفریح میں بعد میں کروں گا پہلے ان آیات کا ذرا ترجمہ دیکھ لیں مسرو رو ان نہ بے شک ہو کانا تھا فی اہلی ہی اپنے گھر والوں میں مسرورا خوش وہ میں جائے گا کیونکہ وہ اپنے اہل و میں خوش رہتا تھا خوش رہتا تھا ورنہ اللہ انحو ذن ذنہ یا ضون گمان کرنا اس کا گمان وہ یہ خیال کرتا تھا لوٹنا ٹھیک ہے لوٹنا تو اللہ عہور تو وہ خیال کرتا تھا کہ وہ واپس نہ हो اس کا یہ خیال تھا کہ وہ واپس نہیں ہوگا بلا کیوں نہیں رب بہو کا نبی رس کا رب بہو اس کا رب کانبی رس کو خوب دیکھ رہا اس کا رب اس کو خوب دیکھ رہا سمجھ میں آیا آیا ترجمہ جی ترجمہ میری آواز आ رہی